ایک دیوبندی نے سوالات لکھ کے بھیجے میرے نام سوالات ابتداج لکھا ہے گزارش ہے کہ تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت اور علماء احناف کے مطابق ہی نایت. اتنے والا شخص ہے کوئی پیر صاحب علم نہیں وہ دی جہالتہ ہو دے سوالات ہی چھو ظاہر میں تاہم جواب دینا اللہ سوال انہیں کیتا ہے کہ ملاد منانا بیداتے عید ملاد النبی منانا کیسا ہے سوالتے شروع عید میلاد النبی منانا کیسا ہے جبکہ کی علماء احناف کے فتوا مندرجہ درجہ ذیل ہیں نمبر ایک فتویٰ ہے شیخ تاج الدین یہاں پر لکھا ہوا ہے شیخ تاج الدین تاج دین دیکھو اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہو رہے ہیں اور تاج الدین لکھنے کا طریقہ نہیں آتا ہاں ہاں ہاں جب اللہ تعالیٰ کی لانت پڑتی ہے انسان پر تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بربادی اور ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود نیک نہ ہو اور نیکوں میں زبان زبان درازی کرے اب تہذیب حوالہ دیا ہے دوسرا لکھا ہے ابن حجر سے میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ جی ہے اس کی کوئی اثر نہیں اور کسی بزرگان نے صفحہ نمبر ایک سو ملانوی الحاوی سے یہ اقوالہ لیہ امام جلال تیسرے نمبر پر امام جلال الدین سے یوٹی لکھتے ہیں ملاد نہ قرآن و سنت نہ علماء مسموال کیجئے بھی جاتا کو باطل لوگوں نے اجازت کی اور شاوت پسند کرتے ہیں جائز یہ جی مباہ ہو جائے اس لیے کہ با مسلمین دین میں بھی در مباہ بھی نہیں ہو سکتی الحاوی للفتاوی جلد صفحہ نمبر ایک سو, نمبر ایک سو, نمبر ایک سو اس پر ناچیز جواب دیتے ہوئے پہلے یہ کہتا ہے کہ کتنا بے وقوف اور جاہلا لکھنے والا اوپر کہہ رہا ہے کہ علماء احناف کے فتوا مندرجہ ذیل ہیں کہ ہنفی علماء کے فتوے یہ جی نیچے والے ہیں اور جو تین علماء کا نام لکھا پہلے نمبر پر تاج الدین پاک وہ مالکی مدہ کی اور ابن عسقلانی دوسرا نام لکھا تو وہ شافعی مذہب کی اور تیسرا نمبر لکھا امام جلال سیوسی کا تو وہ بھی شافعی ہیں کیسے عجیب بات ہے اوپر لکھ رہا ہے کہ اولا احناف کے فتح ہیں اور نیچے ایک انفی کا بھی نام لے لیا معلوم بالکل کوڑا ہے اردو سے کسی کی کتاب پڑھی ہے کسی دو بندی کی ٹانٹا پڑھی اور پڑھ کر الٹی سیجا سی رام سی مسئلہ اولا مایا احناف نے دی. نزدیک کیے جنہ علما نا لکھا ان نزدیک کیے بلاز شریف ناجائز آخرا ایک کی شخص پہلے ہوئے سنتھی صاحب دوسرے نمبر مالک مذہب نے کال کیا نخر سیاح قرار دے کے انہوں آزر بس یہ دو شخص منفرد نے ساتھ اور موفقت جس دوتے دلیل سبل الهدى ورشاد کی سیرت خیر الالباب دے اندر امام صالحی شامیر رحمہ اللہ نے امام سخاوی رحمه اللہ دی کتاب تو اپنا فتوی تو نقل فرمایا ہے کہ انہاں تو بعد تاج فقہانی تو بعد علماء امصار تمام شہراں دے تمام مسلمان اس لکھن دے متفق ہو اے الٹا تمام علماء دا اتفاق اے دے تے نقل کیتا ہے اے او تاج ہی ایک سبل ادا سی اس کے گل لکھی تو انہاں فرمایا سارے مسلمان نے دین اللہ اگے جیڑا تاج فاق تو بعد دوسرا نام انہیں لیا ہے لیا ہے امام ابن حضر ہسکلانی نے فرمایا بدا ہے اس کی کوئی اصل نہیں کسی بزرگان دین سے یہ جی منقول نہیں جس کتاب دا حوالہ ہے وہ میرے سامنے پی لکھ رہا ہے حضرت سے میلاد کے بارے میں آپ نے جواب دیا کہ یہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں بات سمجھنا اس خبیس نے امام میں عسقلانی پر بہتان تراشی کی جھوٹ ان کی طرح منسوخ یہ جھوٹ, جھوٹ ہی بات منسوخ کی ان کی عبادت عبارت کو کاٹا ہے اس میں امام کی عبارت ہے اصل و عام والے تن قل عن احد من الصالح من مع ذلك خباشت کی ہے اگلی بارت کاٹ دی اور جھوٹھی بات بنا کر ان کی طرف منسوخ کر دی وہ یہ فرما رہے ہیں جس طرح یہ چل رہی ہے فرمایا یہ سالف صالحین سے قرون سلاسل سے منقول نہیں ہے یعنی تین زمانوں تک یہ کام نہیں تھا آگے پھر فرمایا لیکن کچھ کام اس کے اچھے ہیں کچھ لوگ اس میں برے کام بھی شامل کر لیتے ہیں تو فرمایا جو آدمی اچھے کام اس ملاپ کے اندر کرے اور برے کاموں سے بچے تو فرمایا یہ وداعت حسنہ ہے ایسا نیا کام ہے جو اچھا ہے جس پر سواب ملے گا کتنا زیادتی اس حدیث نے کی ہے امام کی عمارت کو تبدیل کر دیا آگے پھر وہ فرماتے ہیں وہ قدظاہر علی تقریر جو فرمایا اس کی اصل جو ہے نا اس ملاد شریف کی اصل جو ہے اس وہ ایک حدیث سے میں نے تلاش کر لی ہے امام ابن حجر آسکالانی الٹا جے لکھ رہے ہیں کہ اس کی اصل مہنِ حدیث سے تلاش کر لی ہے اس خبیص نے اگلی ساری بارت اڑا دی اس طرح تو انسان قرآن سے بھی کفر ثابت کر سکتا ہے ایک آدمی کہہ دے قرآن میں ہے ان اللہ صالح و ثلاثہ اللہ تین کا تیسرا ہے تین خدا ہیں قرآن میں ہے اب وہ حرامزادہ پہلی بات بھی جو ہے نا جو سابق ہے اس کو بھی اڑا دے جو لاحق ہے اس کو بھی اڑا دے آگے پیچھے کاٹ واٹ کر کے اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا تین ہے وہ یہ دیکھو قرآن کتھا بری دس کو کہتے ہیں کاٹ وات کر تو انسان تو جس جس طرح کے ایمان کی بات ہو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کلمہ شریف کوفر بن جاتا ہے تھوڑا سا کاٹ لو تو لا اللہ ہے نا ہے نا الا اڑا دو بس اللہ اڑا دو پتہ نہیں کیا کوفر بن جائے گا لا اللہ پھر دوسرا ظلم اس نے ستم بالا ہے سیتم اس کبھی نے یہ کیا ہے پڑی نے کسی خنزیت کی کتاب اس نے پڑھی کتنی بیٹھے ہوئے کر بابا تیچا تھی میں تع ہلایا کچھ کی امام جلال نے ملاد ثابت کر دری کتاب دا دے تے رکھی لکھی ہی نے ملاد ملاد لوگ لکھ رہا نا میلاد رام دسو امام دے دی پوری کتاب رسالہ ہے خوش نل مک سید یحامل المولد اچھا اس تو اگے ہو لکھ رہا ہے جی انہوں نے جواب ہو یہ پہلے سوال نے جواب ہو دوسرا اندہ ہے کیا کسی ہنفی امام نے اسے جاہد کہا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہنفی امام کیا چاروں فقہ کے اماموں نے جائز کیا مصطاب کہا ہے اور میں نے نقل پیش کیا سوبرالہدا سے آپ کو. آپ کے نزدیک یہ سنت ہے مستحبہ یا بدات ہے میں نے لکھا اگر دوسرے نمبر پر پھر آگے لکھا اگر ببا شرائط ہے اگلا سوال اس کیا ہے مولانا احمد رضا بریلوی نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا ناچنا تھکنا نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لباس جیسی خبیص بے حیائی کا مرتب ہونا جیسے وہ لکھ رہا ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں حتیٰ کہ مخنس کی طرح مفول بننا کوئی فضیت اس خدا کی شان کے خلاف نہیں ایسے شخص کو کافر نہیں کہنا چاہیے یہ فتحر اضبیہ جلد نمبر ایک صوفہ نمبر سات سو پینتالیس پر اس نے کہا لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ نٹ کی طرح کھیل ہے یہ جی وہ فلان کرو جی لواطت کروائے فلان کروائے تو یہ اس نے خدا کے متعلق لکھا یہ کیسی ایسی باتیں کیا ایسی باتیں لکھ کر وہ کافر نہیں ہو یہ اس نے جواب لکھا ارے میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باتیں جو اپنی طرف سے کہے کرے بات کو سمجھنا اور کسی کے اوپر الزام مقصود نہ ہو کہ تمہاری باتوں سے یہ بات لازم آتی ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا بات سمجھنا اگر کسی کی عبارت نقل کر رہا ہو یا الزامن اس, اس کے متعلق اس کی عبارت سے لازمی مفہوم یہی نکلتا ہو تو اس کے الزام کے اندر ایسے ایسی ایسی برائیاں اللہ تعالی کی طرف منصوب کرے تو اور کہے کہ جناب یہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایسے تمہارا خدا ایسے تمہارا خدا ایسے, تمہارا خدا ایسے تو بالکل وہ بریو ذمہ ہوگا اور جس کی باتوں سے یہ لازم آئے گا کوفروس پر لازم ہوگا اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اسی جلد کے اندر جس کا اس نے حوالہ لکھا ہے اس کے اندر ایک رسالہ بنایا ہے باب العقائد رسالہ باب العقائد الکلام اس کے اندر آپ نے یہ جتنے بد مذہب لوگ ہیں اور کفار مرتدین لوگ ہیں ان کے خدا جو ان, کے جو ان کا جو خدا ہے ان کے خدا کی صفتیں بیان کی ہیں جو ان کے مذہب اور عقیدے میں ثابت ہیں یا لازم ہیں بات نہیں سمجھ آئی کیا کام ہے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر کافر مرتدین بئیمان منافقین جو لوگ ہیں بد مذہب جو لوگ ہیں وہ اپنے خدا کے متعلق جو جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق جو ان اعتقاد میں ثابت ہے یا لازم ہوتا ہے حضرت نے وہ گنوائے مثلا پہلے آپ نے شروع کیا پہلے نے شروع کیا اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر سات سو پینتیس سے کتنے سے پینتیس پہلے آپ نے جواب میں فرمایا کسی کے سوال کے جواب ایک ایک کر دن کا پہلے آپ نے فرمایا فلاسفہ کا خدا دسیا کہ وہ کیسا خدا مانتے ہیں رب؟ اپنا خدا کیسا مانتے ان کے مذہب پر کیا کیا خدا کی سفتیں بنتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی پھر آپ نے یہود عیسائیوں کا مجوسیوں کا چلو چلو چلو جی نیچریوں کا خدا سکولوں کا وہ بھی آپ نے گنوایا ہے کہ نیچریوں کا خدا کیسا ہے پھر آگے کھادیوں کا خدا کیسا ہے رابطیوں کا خدا شیوں کا کیسا ہے پھر آپ نے وہ کا خدا گنوایا ہے بتایا ہے کہ ان کا خدا کیسے ہے صفحہ نمبر سات سو پینتالیس پر وہ آپ جو لکھ رہے ہیں میں عبارت پڑھتا ہوں وہاں ایسے کو خدا کہتا ہے کیا لفظ ہے ایسے کو خدا کہتا ہے اگر ای با بھی تجھے سن کر یہ باتیں کفر لگ رہی ہیں تو پھر سمجھ لے تیرا مذہب کفر والا ہے کہ ایسے کو خدا تو مانتا ہے آلہ حضرت تو اپنے خدا کو نہیں کہہ رہے تو منوما خدا بنا رکھا ہے لانتی کا بچہ تو نے جو من خدا بنا رکھا ہے اپنے دوم کے مطابق آلہ حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا خدا ایسا ہے ہم ایسے سنت کا خدا ہے اللہ سمجھ آئی کہ نہیں تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا وہ کیوں فرما رہے ہیں اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ وہ کا خدا جو ہے نا ہر عیب ہر نقص ہر برائی ہر جرم اور ہر فساد بلکہ ہر کفر کرنا اس سے ممکن ہے لیکن کرتا نہیں ہے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کی وہ کہتے ہیں شان کے لائق نہیں ہے ویسے کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ممکن ہے اس سے مارا یہ محال نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے کام ہونا محال نہیں اگلے دن یہ بات ہوئی میری پشاور بھابیوں کے مرمل کے ساتھ اس کا نام بشیر تھا مندر وہ حیات آباد پشاور حیات آباد کے اندر مدرسے کا وہ آخری سال کا لڑکا تھا سور ڈنٹ تھا ان کا تو اس کے ساتھ میری بابو بخر دیر کہنے لگا اللہ تعالیٰ جنا چوری ڈکیتی سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے کیوں دلیل کیا ان اللہ اللہ کل شاہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا اس پر بھی قادر ہے ٹھیک کہتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمایا کرتے تھے بھئی بچوں کو پہلے, پہلے عقائد اور شریعت سکھاؤ بعد میں حافظ قرآن بناؤ کیوں کہ وہ لڑکے تھے عربی لوگ تو عربی لوگ جو ہیں وہ بڑا موٹا مطلب جو ہے وہ تو ظاہری مطلب تو وہ خود بخود سمجھ لیتے ہیں تو بچے جب ظاہری مطلب قرآن کا سمجھے سمجھتے تو انہوں نے قرآن کے معنی مطالب جو اندر کے اصل ہیں مراد ان تک تو انہوں نے پہنچنا نہیں تھا جب نہیں پہنچنا نہ تو خود گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے حضرت عمر نے فرمایا نہیں ان کو پہلے شریعت سکھاؤ بعد میں آ اور ان کے اندر شریعت, ہیں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا بڑوں کو پتہ نہیں یہ اصول شریعت کیا ہے تو اس وجہ سے یہ جاہل کے بچے خدا کو سمجھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں خدا وہ مجھ مجھے کہنے لگا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے حضرت نے یہاں پر الزامن کہا ہے الزامن یہ کہا کہ تمہارے مذہب سے یہ لاز مارتا ہے کہ تمہارا خدا ایسا ہے ہے جی جو تھرکنا نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لواطت جیسی خبی کیوں کہ جب تمام جرائم اور بے حیائیاں یہ اللہ تعالی کے لیے ممکن مانتے ہیں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تمہارے یہ جی سب خدا سے ممکن ہے ہاں کرتا نہیں ہے ممکن ہے فرمایا یہ جی تمہارا خدا ہے اور ہمارا خدا کون ہے اب واد شریف جس کی شان یہ ہے کہ ایسے لعین کام اس کے ذات پاک سے ہونا محال ہے محال بات ہے ناممکن ہے ناممکن ہے, ناممکن ہے ناممکن اور عجیب بات بتاؤں وہابی شنزیر کی میرے پاس کیسٹ میں بری ہوئی ہے وہ مجھے کہنے لگا یار تو بتا تو زنا کر سکتا ہے کیسے عربی میں گفتگو ہوئی تھی اس کے ساتھ اس نے کہا تو زنا کر سکتا ہے میں نے کہا میں کر نہ کرتا تو تیری تعریف ہوتی تو خدا بھی کر سکتا ہے مجھ میری مثال دے کر کہنے لگا تیری طرح خدا بھی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں اسی وجہ سے تو اس کی تعریف ہے اس کو میں نے صرف اتنا کہا میں نے کہا شاہ بادش کیسا عجیب خدا بنا رکھا ہے کہ جو جس کو بندوں پر قیاس کر رہا ہے لاکھانا تو تمہارے یقین پر کہ بندوں پر کیا کر رہا ہے تو خالق تو لانتی تیرے جیسا لانتی کون سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کی یہ سفتیں بتائی ہیں تو اعلیٰ حضرت کافر نہیں جن کے خدا جنہوں نے خدا اپنے میں یہ سفتیں بنا رکھی ہیں وہ کافر ہوں گے اب سمجھ آ رہی ہے. اگلا سوال اس نے لکھتا ہے جی یہی ہمارا مذہب ہے،, اسی ہے خدا کے متعلق ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنے والا مسلمان ہے ایسے الفاظ نازیبا استعمال کرنے والا کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے ممکن ہے اس سے ہمارے نزدیک اس پر خدا کی لانت ہے وہ کفر کا مرتکب ہے اور جو اس کی باتیں نقل کرے وہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ نقل کو ایک حوالہ لکھا ہے توجہ مفتی نظام الدین ملتانی حضرت عیسیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رائے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل, جو فیل ہو اچھا فیل فیل ادھر لکھا ہوا ہے وہ مولانز فعل لکھا ہے آئن کے ساتھ اللہ لڑکا فیل ہو گیا فیل لفظ ہے یہ کے ساتھ لیکن ویک اس خبیز کا کام دیکھے کے بچے کا اس کو حجار نہیں آتی امام احمد رضا پر تو باندرازی ہو رہی ہے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور فعل اور فیل لکھنے کا پتہ نہیں ہے اور ڈنگر تیرے بڑے ڈنگر ہی ایسے ہیں تو بھی ایسا ہی ہوگا امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں آگے حوالہ دیا انوار شریعت جلد نمبر دو سفا نمبر اٹھتیس انوار شریعت جو تمہارے پاس چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے اس کی دو جلدیں ہو گئی ہیں اور سفا نمبر اٹھتی وہ پوری میرے خیال میں اٹھتیس سفے میں مشکل ہو گیا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ کام شریعت لکھنا چاہتا ہو <laughs> اعلی حضرت اللہ حضرت کی تلک انوار شریعت اور نو جیسے ذمہ دار ہے تیسرا نمبر لکھا ہوا ہے کہ کی میں ایسی گستاخی اچھا ہوگی او ترین نمبر پان دے پتہ حیات و وفات سید عیشہ کی بات چھیڑتے ہیں جو خود ایک فرعید ساحل خود مسلمانوں میں ایک نو کاخترافی مسئلہ ہے جس کی انکار یا کفر تو درکرار دولال بھی نہیں اعلی حضرت رسالے کا حوالہ دیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کے خلاف جواب نے لکھا ہے الچرازانی الرا دا جرا جراثیانی حیات حیات و... وفات حضرت بشیر کا مسئلہ قدیم سے مختلف ہی چلا رہا اعلیٰ حضرت پر رہے ہیں مگر آخر زمانے میں ان کے تشریف لانے اور دجال ان کو قتل کرنے میں کسی کو کلام نہیں اب جاہل کٹے کا بیٹا الٹا یہ کہہ رہا ہے احتراج کر رہا ہے اللہ حضرت پر کہ جی قرآن فیصلے کا انکار نہیں کیا انہوں نے یہ بات کہ ہاں یہ تیرے فیصلے کا انکار ہے اور تیرے باپ کے فیصلے کا انکار ہے اس کو قرآن کے فیصلے کا انکار نہیں کہہ سکتے سب مجھے یہ جی. جی. یہاں پر میں, میں نے جو جواب میں مختصر لکھا تمہاری جہالت کا کوئی علاج نہیں کیا لکھا اگلا سوال لکھ رہا ہے حکومت برطانیہ مسلمانوں نے ہند کے واسطے رحمت خداوندی کی حیثیت رکھتی ہے اچھا بھئی یہ عمر خطبات حکیم الاسلام خطبات حکیم شیخلام سیے والی آپ یہ رکھ دیتے آ گا چنگا میں حکومت برطانیہ مسلمان ہند کے واسطے مسلمان ہند کے واسطے مسلمان ہند بھی لکھ سکیا رحمت خداوندی کی حیثیت رکھتی ہے اس حکومت نے یہاں کے تمام فرقوں میں امن پیدا کر کے ان پر احسان عظیم کیا لہذا اس کے خلاف جہاد و قتال کس طرح جائز ہو سکتا ہے حوالہ دیا ہے رسالہ الامارت وال جہاد تلخیص رسالت العمارت وال جہاد یہ اعلیٰ حضرت کے رسالہ ہی نہیں ہے نہ اللہ حضرت کی کتاب ہے سوال یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور ایک یہ کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہ جھیٹ و بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت جھیٹ و بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی یہ کیا عجیب آج یعنی سینہ زوری ہے عبارت دیوبندیوں اور بھابھیوں کی اور لگا دی آلہ حضرت کے نام وہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی آلہ حضرت کی ایسی عبارت دکھا دے میں تیرے مذہب پر آ جاؤں گا اور میں تمہاری تمہاری بارتے یہی بہن ہی نہیں الفاظ کے ساتھ دکھاؤں تو پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کو والی بات ہے جی سمجھ نہیں آ رہی بولنا نہیں تو بھائی یہ رسالہ یہ اس طرح کے وہابی خنزیر جو ہے نا سجا لوگ ہیں نا جو خدا کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھتے ہیں اپنے لیے تو فرض جانتے ہوں گے میری بات کو سمجھو وہابی خدا کے لیے جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں جو اتنا پاک ذات کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھتے ہیں اپنے لیے تو فرض ضرور سمجھتے ہوں گے کیا خیال ہے تو اس وجہ سے جھوٹ بولنا ان کے لیے کیا ہے جو موضوع میں نے لگایا تھا واپیوں پر قیامت رام جو! موضوع جو میں نے وادیوں پر قیامت لگایا تھا اس کے اندر میں نے ان کی اس مکاری اور فریم دہی کو میں نے نگا کیا تھا کہ دیکھو ان کا جھوٹ اور بوتان کی کتابیں وہ ہوتی نہیں ہیں جیسے بنا دیتے ہیں یا ہوتی ہیں کسی اور کی اور لگا دیتے ہیں یہ وہابیوں میں سفا بتا دیتا ہوں اس وہابی کو کہنا اگر اپنے باپ کا ہے تو اس کو پڑھنا اور پھر رابطہ کرنا اپنے خنزیروں سے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے سنکرت الرشید رشید ان کی کتاب ہے یہ جی رشید گنگوہی کا رشید خاص ہدایت یافتہ مقبول منظور نظر شاگر الر رشید جس کی کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں پہلے حصے میں صفحہ نمبر چھتر ہے نا چر پچہتر چھتر ہے جی الزامِ بغاوت اور اس کی حفیثت یہ سارا عنوان دیکھ اس کے نیچے سارا جتنا اس نے لکھا اس کو کہو پڑھ لے اور دیکھ لے کہ تمہارے دیوبندی وہ بابیوں کو انگریزوں کو رحمت اور خدا کے برابر سمجھتے ہیں یا جب ریلوی ان کو مانتے ہیں اور ان کے انگریزوں کیا کیا؟ یعنی انگریزنی آلہ حضرت آج کی تو ہم بات کرتے ہیں آلہ حضرت کی بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ انگریزوں کے خیر خواہ ہیں یا یہ دیوبندی خیر خواہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور اگر آپ ایسا کریں کہ میرا ایک موضوع ہے انگریزوں وادیوں انگریزوں انگریز پرستی انگریز غلامی اور انگریز پرستی وہ سنو ان کو اس کو بھی سنا اس کو کہو اس کا جواب لیا واپس کہتا میں آ رہی پڑھا تو تھا موڑ ڈیلا بھی دنیا سمجھ لگی اگلا جناب شیر مجرے کو گر گیا وہ جی اس جہل کا مجرے دا لفظ آیا تو وہ کہا تیری آمد اللہ مجرے کو جکا ہندی کام آخ مجرا پنجابی کنجا نکنا ہوں او آن تو پنجابی اے ساری دیاری زندگی جو کنجر گارنے چندہ رہا تھے جو میں سکونہ نجدہ رہا تو ساں ایو مجرہ ہوتے سمجھی کھڑے ایسی عجیب گلے پناہ مراد بھئی مانا ہے دا مانا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ تعظیم کے لیے جھک رہا تھا یہ تیست رہی ہے جو میں کوئی آکھیں یہ میں دا سورے میں آکھیں کوئی آکھیں جناب جی جاد دا مانا ہوتا ہے دا, دا نانا آؤ میں ثابت کرنا اللہ دا دادا دا نانا وہ نا مرادا نماز پڑھنے سکینے وطالا جدو کا وہ دا مانا ہے تیرا دادا بڑا وڈا ہے انہوں کا کتے دا پترہ یہ مسلمانا دی نماز ہے یہ کوئی ہوتی ہے دی نہیں وہ لانتیا جاتے دا مانا ہوتا ہے شان تعالا جتوں کا تیری شان بڑی بلند ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے انہیں اندہ بکواس کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے بے لگامیں جو ہے سوار دے بچے کی بندہ ہیں جو مرضی تاں تاں کریں اگے پھر یہ ہوئی بکواس ایک کردہ پہ آلہ شیر پاگر ہوتے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا پھر ہوتے مجرے دلہ فزوری جاں کے تھے جن گٹان میں براہ ولی کیا مرسل ہیں خود حضور آئے ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری مجلس ہے یا سرکار پاک دی منقبت کے اندر فرمایا ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے ولی کیا ہیں آپ کی واز آپ کی آواز کی یہ شان ہے کہ انبیاء آتے ہیں خود سید الانبیاء آتے ہیں بے حیرت منافق بےمان کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف کی امامت میں سید المبیا نے نماز پڑھی ہے لانسی کیا کہا کہ گا عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو سید المبیا کے امام بن گئے وہ بےمان اعلی حضرت اعلی حضرت یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ کی وہ مبارک محفل ہے کہ وہ آتے ہیں اب یہ تو نہیں بتایا کس لیے آتے ہیں وہ لانتی پھر تقسیم خود بخود سمجھ آ جائے گی ہر مومن کو کہ جو اولیاء ہیں وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں جو امبیا ہیں وہ فیض دینے کے لیے سبحان اللہ بچہ بنتی ہے کہ امبیا آئے اور فیض لینے کے لیے آئے کون کون سی بات لینے کے لیے انہوں نے یا کہا ہے کہ یہاں وہاں پر وہ آتے ہیں لینے کے لیے اب میری محفل ہو اور حضرت صاحب بیٹھے رہے میری تقریر میں تو کوئی فدو ہی سمجھے گا کہ وہ حضرت صاحب اس کی محفل میں آ کر فیض لے جاتے ہیں وہ فدو وہ فیض دینے کے لیے بیٹھے استاد جب کہتے ہیں نا ادھر دیکھو استاد بیٹھے ہوئے محفل میں کہتے ہیں میں ان کو سبق سنا رہا ہوں تقریر کرنے والا کیا کہتا ہے اپنے استاد کو سبق تو حضرت مش لے رہے ہاں جن دا فنانا لوگ آگے چھوٹا آگیا کرو کیونکہ سمجھ لگی کو یہ مشت قوم ہے اس کو دین نہیں سمجھا آ سکتا بھابی جو بندی جو ہے نا مشت قوم ہے اگلی بات لکھی ہے جی انجام آغاز رسالت باشد وہ, ہے آغاز وہ اس کا جواب میں نے دیا ہے آپ کو معلوم ہے سمجھ کتے کو بچوں کو آتی نہیں ہے اتنے جہلتی ہے اعتراض کرے وہ سمجھو تو نہیں بے خیر اپنی بے سمجھی کو آلہ حضرت پر سونپ دیتے ہو کہ عجیب بات ہے علماء کے نزدیک پہلے دو اشار میں خانہ کعبہ اور کی گستاخی کی گئی ہے وہ علماء جو ہے نا وہ کنویں کے کھسرے کے ہوں گے علماء نہیں ہوں گے ان کو کہہ رہا ہے جس کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کتے کے بچے کو کہ مجرے کا معنی ہندی زبان میں کیا ہے اردو میں کیا معنی ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ الو کے بیٹے ہیں حضور کی گستاخی اور شیر نب ختم نبوت کا انکار ہو گیا چلو اشار کی تشریف فرمائے تاکہ احمد رضا خان اس کے پیروکاروں کا اشعار وا... وا... با... بیعے... وا... سے متفق ہیں میں متفق ہوں بالکل اور جو ان سے متفق نہیں اس کو سمجھتا ہوں. انبیاء کی قبور متحرہ میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہے اور سب باشی فرماتے ہیں ملفوظات میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ انبیاء علیہ السلام جتنے مومن ہیں وہ جنت میں ہم مستری کریں گے اپنی گھر والیوں سے شرم کی بات بات لگ رہی ہے جنت میں یہی کام ہوگا نہیں یہ ان کسان کے خلاف ہے یہ بات سمجھ نہیں یہ صرف واقع کسان کے مطابق ہے کہ مدرسے کے اندر لوٹے بازی بھی ہو رنڈی بازی بھی ہو اور مولوی بازی بھی ہو. مولوی بازی بھی ہو مولوی بازی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر رشید گنگوئی ہو اور ادھر قاسم نانوتوی ہو اور ایک چارپائی ہو ٹانگ اوپر آئے اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ایسے چس لے اور وہ کہے کیا کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے دیکھنے دو جو کچھ دیکھتے ہیں آپ کیا کریں پوری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب حضرت پر چڑھ رہے ہیں فحل ہاں جی عمر یمزول فہل فہل الفحل, الفحل سان سان پر چڑھ رہا اس کو کیا کہو گے وہ بے خیر ہم بیا الحم السلام سے ہم بیا رہے رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا القبر روسم میں ہوئے الجنہ خفرتوں میں خوفرنگ نی اور مایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور کتے جب یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کے اندر اہم مستری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے امبیال ہے مسلاتوں و تسلیم کی قبور تو ہوتی ہی جنت ہے ما و ماں بہن اب تھی وہ ممبری جنا سا عام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بہن اب جو میرے گھر کے درمیان وہ ممبر اور ممبر کے درمیان والی جگہ ہے جو ساری جنت کا باغ ہے جنت کا باغ دین فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ حصہ اٹھا کر اس کو جنت میں رکھ دیا جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا اس جگہ سماج جنت میں دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ سلم ازواج متعارف آز سنو دا نعم من ہمارے والا مالک پہ ہیں یہ مرنے کے بعد کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے جب یہ انعام والے لوگ پوت ہوتے ہیں تو یہ اپنے اپنے دوستوں یہی نبی صدیقین شہادا صالحین کے ساتھ مل جاتے ہیں اسی وجہ سے حضرت سیدنا بلال نے فرمایا جب ان کے گھر والے رو رہے تھے بقتے وشال رو رہے تھے انہوں نے فرمایا کلے میں تب کیوں روتے ہو نلقا نل کا گدن محمد ہم کل انشاء اللہ محمد اور ان کے صحابہ سے ملیں گے میں خوش ہو رہا ہوں تو رو رہی ہے میں تو اپنے بیلیاں کول چل رہا ہوں یارہ تنگیاں کول چل رہے ہوا میں اپنے آقا آکہ کو تو تمے رو لی حضرت بلال نے فرمایا لگی تو اللہ میرے نامدار اکرام یہ تو ہزار کچہری چیٹے واہ بھی کلیا چاندا جتنے جتے کورج پیا نہیں پیم لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کو اپنے مقام مرتبے کے مطابق تمام نے جب موجود نے وہاں تو یہ ہم باشی شب باشی فرمانا اس کو کہو کتے جیسے جنت میں معیوب نہیں ہے اسی طرح ان کے ان کی خبریں جنتوں کے باغ ہیں وہاں پر بھی ان کے لیے معیوب نہیں ہے اور پھر ان پر چھتر مارتے ہوئے میں بات کرتا جاؤں یہ ہمارے علماء جو زرکانی شریف پڑی ہوئی ہے یہ شرح زرکانی کے اندر ہمارے علماء نے لکھا ہے ہمارے کے اندر یہ بات ہے کہ سا... یہاں پر یہ موجود ہے یہ جلد نمبر ہے جی پانچ یہ وہ زرکانی ہے جو دار المار بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور جناب جی جلد نمبر پانچ ہے اس کے حاشیے پر ابن قیم والمدل کی تعداد تین سو چونتیس پر آپ لکھ رہے ہیں بل یقون اللہ وقت و لفا اس سے بھی پہلے پڑھوں کا صفات بزمت انت... یہ مواہب کی عبارت ہے لأن... ف فتاب عملان لمب واللوله ماده واللولا ما يبلونه والب وال یا كلونه ولا... لا جبلوونه وال بال جب نه والله لا لوونه وال لمب وال لا جبلوونه لا بلونه لا جبله جوونه اوور له جوونه جبلوونه سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی وہ لمبیا شہادا خلون و یش ربون و یس قلون و یو حجون و یا صابلم سمج نہیں آئی تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ ہمارے علما متفق ہیں اس بات پر تمام عیمہ علما تمام مذاہب کے ہم بے عالحم السلام کھاتے ہیں قبروں میں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں <سلام> سمجھ نہیں آ رہی یہ <سلام> سب کام وہ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اچھا اب بات کو سمجھنا کیسی عجیب بات ہے وہ ابھی کھانے پر غصہ نہیں دیا پینے پر غصہ نہیں دیا روزہ رکھنے پر غصہ نہیں کیا باشیق پر غصہ شب باشیق پر غصہ کر لیا خیر ہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں علین کہ خواتین کا معاملہ فرمایا پھر ہمارے علماء کا اپس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ اپنی گھر والیوں سے ہم بستر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یعنی کیا مطلب ہیں تو بی, بی پاک کے ان کے پاس جسم جی میں لگی تو فرمایا یہ تب تم... اب بتاؤ اس خنزیر سے کہو اپنے دیوبندیوں سے کہو, یہ ہمارے علما سنت جو ہے عرب والے یہ سارے لکھ رہے ہیں تو پھر حضرت پر کیوں برستے ہو برسنا ہے تو ادھر برسو سمجھ نہیں آ رہی آج کے بعد ان خنزیروں سے کہو تم نے حوالہ جب دینا ہے نا تو ملفوظات کا نہیں دینا درکانی کا دینا ہے کہ دیکھو درکانی میں رکھا ہے کس میں زرکانی شریف میں لکھا ہے شرح مواہب زرکانی میں لکھا ہے کہ وہ ہم مستریاں کرتے ہوں اس میں اختلاف ہے کرتے کہ نہیں کرتے یہ بات ادھر لکھی ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی زیادہ حوالہ اس کا دو تاکہ چتر کھاؤ ہاں جب سیدھا حوالہ ادھر جائے گا تو لوگ بھی کہیں گے غیرت کا بچہ تو اعلیٰ حضرت کا پر کیوں پڑ رہا ہے خیر ہے سمجھ نہیں آ رہی اگلا کیا ہے یہ تو ہو گیا اے بھی ہو. اے بھی ہو گیا اب ہاں یہ ملکو جا. کیا ایسا رکھی؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا گستاخ نہیں ہے نہیں جی یہ جی گستاخ نہیں ہے جی دیوبندی دیوبندیہ گستاخ ہیں آپ بھول گئے ہیں ہماری معلومات کے مطابق یہ عقیدہ آہلِ تشیعوں کا ہے تو اگر آہلِ تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے بات نہیں سمجھ جا رہی تو تمہیں کیا تکلیف ہے شیعہ تمہارے پرانے بیلی بات ہیں یہ مجلس حمل تمہاری بنی ہوئی ہے سمجھ نہیں جا رہی ہے بلکہ تم, آ, تمہارا رشید گنگوئی فتاور رشیدیوں میں لکھ رہا ہے کہ شیعوں کو جمہور علماء کافر نہیں سمجھتے تو تم تو تم ان کو کافر ہی نہیں سمجھتے تمہارے اگر کسی بھی بھارت کے متعلق آپ کا یہ موقع ہے کہ بھارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے بھارت یا شیر جس شخص کے بھی ہوں اس کے متعلق فتوا نائٹ فرمائے کیا ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے میں نے جو وضاحت کرنی کی کر دی ہے آگے کچھ کہنے کی ضرورت اور نہیں آخر میں اس کو سائل کو سائل کو جیتے جی دفن کرنے کے لیے ناچیز ایک حوالہ پیش کرتا ہے میلاد کے متعلق اس نے پہلا سوال کیا تھا تو میں اس کی کتاب ان کے مذہب کے بڑے کی کتاب ہاں جی کاری محمد طیب قاسمی جو کہ قاسم نانوتوی کا پوتا تھا مدرسہ دیوبند کا کیا تھا محتم قاری طیب اس کا نام تھا کیا ہم تو قاری خبیث کہیں گے لیکن نام اس کا قاری طیب تھا تو سب اس کی پہلی پہلی جلد ہے کتاب کا نام ہے خطبات حکیم الاسلام مکتبہ لدھیانوی کی چھپی ہوئی ہے کراچی سے جی؟ تو صفحہ نمبر اس کے پر جو لکھا ہوا ہے نا اس کو کہو کہ جو فتوا ادھر تم نے لگانا ہے نا وہی ادھر لگانا ہے ٹھیک ہے نا یہ لکھا ہوا ہے پہلی میں پہلی بزرگا نے محترم یہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جلسے میں بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے ہوا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسابط کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاسط کائیں نہ عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری تعت اور قربت ہے اور سارے کمالات برقات کا تر ہے اس لیے ملازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات کلیمات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسب سے یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑی ہیں پڑھی گئی میں چاہیے چاہتا ہوں کہ میلاد کے سلسلے میں بھی چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا ولادت نبوی جسمانی اور روحانی دو ولادتیں کوئی ہم تو ایک ملاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دو ولاد مناتے ہیں ایک جسمانی مناتے ہیں ایک روحانی مناتے ہیں اس کو کہو جو بداتی لانتی جو کچھ کہنا ہے اپنے دیوبانے اور کاشم نانوت بھی کے پوتے سے لے کر بعد والے سارے کو کہے اور بعد کے اندر اگر بس جائے تو اس کو اپنی طرف لوٹا لینا چلو جی میں سونا جب خبردار منیہ جانا چلے چیلے لگ رہے ہیں چلو کر دیکھ سال ادھر تجم کتاب ال میں رشالہ باب العقائد ول کلام آدرت نے آ بڑی زبردست چیز ہے کہ فلانے فرقے کا خدا کی فلانے کا